ملا ملا دین چور قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر کرباد کر پھر میلاد کرلیدہ میلاد ولیدہ ملاد فلم ملا ولید ولید دین کو آباد کر نفس و شیطان سے جہاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر میلاد کرا پھر ولیدہ میلاد فرمین ملا دے ملا فسادی دین دا فساد یعنی ایک ملاد منسلے کو بلر آخر کچھ نہیں پوچھنا بلر دا کئی ولی تعلق نہیں دا شیعہ دا حضرت علی سے چھوٹے اچھی باؤ سلطان فرمندر صاحب لکھی آ منشیا رتی کا مناسب یہ برالا دے پوچھنا کچھ چارے ہیں سچے اصحاب نبی بو بکر عثمان ولی آپ نے تعریف کریں چون آفر میں حضرت جی بیماری ہو علاج حضرت علی سے منال <تصح encuent الحمد> <hoped> <تصح fact> <coughs> <tare> جہاں ایک ٹپا نہیں بچی جتنا زلزلہ نہ ہو بندے بچ ویسن فرض اختلاف لیکن جن واجب لکھے ہوا یہ نہیں ملا جیتی لوگ فکرا دت شہور ہے وہ سو سال پہلے آگے بڑی ملتی فسادی بن چوڑ مسلے خبر نہ شراب سنتی نہ پہ آج صرف پہنچی ملا کنکار بھائی